بسم اللہ, الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جو الحب والا فلم فوئی مسلم اللہ